समाधि से سے دھیان کی اچل اٹھ سما سے اٹھ چل اس گلی سے گمان کی اٹچل اٹھ سما سے دھیان کی اچل اس گلی سے گمان کی اٹچل اُٹ اُٹ مانگتے ہوں جہاں لہو بھی, بھی ادھار تاہ کیوں دکان کی اچھل مانگتے ہو جہاں لو بیل کسی بستی کا ہو نہ پابستہ کسی بستی کا ہو نہ پابستہ سیر کر اس جہان کی اچل سیر کر اس جہان की اچل بیٹھ مت ایک آسان پہ ابھی بیٹھ بی مت ایک پانبھی یہ اٹھان کی دل ہے جس غم ہمیں شکی کا سیر کیا دل ہے جس غم ہمیں شکی کا سیر ہے وہ بس ایک اٹھ چل ہے ستارے ستارے ابھی مداروں میں ستارے ابھی مداروں میں یہ گھڑی ہے امان کی اچھل ہے ستارے ابھی مداروں میں یہ گھڑی ہے امان کی اچھل اٹھ سماد سے دھیان کی